زیاد ابن ابیا کے نام جبکہ عبداللہ ابن عباس بسرا نوائی احواز اور فارس و کرمان پر حکمران تھے اور یہ بسرا میں ان کا قائم مقام تھا اپنے اس مکتوب میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں میں اللہ کی سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تم نے مسلمانوں کے مال میں خیانت کرتے ہوئے کسی چھوٹی یا بڑی چیز میں ہر پھیر کیا ہے تو یاد رکھو کہ میں ایسی مار ماروں گا کہ جو تمہیں تہی دست بوجھل پیٹھ والا اور بے آبرو کر کے چھوڑے گی